عیسائیوں کے ساتھ اب تک جو معاملہ رہا تھا وہ بہت بہتر رہا تھا اصل تصادم اہل کتاب میں سے جو اب تک رہا تھا وہ یہود کے ساتھ رہا تھا تینوں قبیلے جو تھے کہ جو مدینے میں آباد تھے ان کے ساتھ تصادم ہوا یا پھر خیبر کے یہودیوں کے خلاف جو ہے حضور نے فوج کشی شی فرمائی اور خیبر کو فتح فرمایا لیکن عیسائیوں کا معاملہ اس اعتبار سے بہتر رہا تھا تاہم یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت ہے کہ بیرون ملکی عرب مسلح تصادم کا آغاز جو ہے اسی عیسائی مملکت سے رومی سلطنت سے ہوا ہے بہرحال اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ اب کیسر جو ہے وہ بڑی تیاری کے ساتھ حملہ آور ہونے کی سوچ رہا ہے اس لیے کہ اس کا جو روب ختم ہو گیا اس پورے علاقے سے تو بہرحال اسے اندازہ تھا کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری سلطنت کی چولے ڈھیلی ہو جائیں گے تو دوبارہ اپنے اس روب اور دب دبے کو قائم کرنے کے لیے وہ کوئی فوج کشی کرنے کے بارے میں اہتمام کر رہا ہے اس درجے اندیشہ رہتا تھا مدینہ ملورہ میں کہ کبھی ذرا سا بھی کوئی اگر کسی طرف سے کوئی اونچی آواز آتی تھی تو مسلمان سوچتے تھے کہ شاید رومی حملہ آور ہو گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات سے ایلا فرمایا ہے تو اس واقعے کی خبر دینے جو صحابی آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کو تو انہوں نے زور زور سے دروازہ پیٹا حضرت عمر کا تو حضرت عمر گھبرا کر باہر نکلے کیا ہوا ہے کیا معاملہ ہے کیا غسانی چڑھائے ہے کیا رومیوں نے حملہ کر دیا کیا واقعہ کر وہ خطرہ جو ہمیں محسوس ہو رہا تھا وہ واقعے کی صورت اختیار کر گیا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ نہیں اس سے بھی بڑا واقعہ ہو گیا کہ حضور نے اپنی ازواج کو تمام کے تمام ازواج کو طلاق دے دیلا دی جو ہے وہ ایک نوعیت کی گویا کہ پہلی طلاق کی حیثیت رکھنے والی شے ہے اس میں رجوعہ کیا جائے تو پھر یہ کہ خاص مدت کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے تو یہ صرف واقعہ اس لیے میں نے بتایا کہ ہر وقت اندیشہ رہتا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جس کو میں نے لفظ پہلے استعمال کیا پری ایمپٹ کیا کہ بجائے اس کے کہ رومیوں کی طرف سے پیش قدمی ہو حضور نے اعلان عام کیا آپ کی حیات طیبہ کا یہ آخری جنگی سفر ہے جو آپ نے کیا ہے غزبۂ تبو اور یہ واحد اور پہلا سفر ہے جس میں عام لام بندی کا اعلان کیا گیا کہ ہر مسلمان پر ہر صاحب ایمان پر فرض ہے کہ وہ نکلے اللہ یہ کہ کسی کو عذر جو ہے وہ درپیش ہو کوئی عذر لاحق ہو تو وہ بات دوسری ہے وہ اجازت حاصل کرے ورنہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نکلے اور صاف صاف اعلان بھی کیا ورنہ اس سے پہلے آپ جنگی حکمت عملی کے تحت اپنے جو ارادے تھے انہیں آپ اخفا میں رکھتے تھے جانا اگر ایک طرف ہے تو اس لیے کہ دشمن کو اس سے پہلے معلوم نہ ہو جائے کہ کیا ارادے ہیں تو حضور کوشش کرتے تھے طوریہ فرماتے تھے کہ جانا اگر مشرق کی طرف ہے تو وہ ایسے اقدامات کرتے تھے کہ دشمن اس مغالطے میں رہے کہ آپ مغرب کی طرف جا رہے ہیں یہ تمام کام جو ہے اس مرتبہ نہیں ہوئے صاف اعلان عام کیا ہم شام کی طرف جا رہے ہیں سلطنتیں روما کے ساتھ اب ہمارا ٹکراؤ ہر صاحب ایمان کے لیے چلنا فرض ہے اللہ یہ کہ کوئی صاحب عذر ہے تو وہ اپنا عذر پیش کرے اور اجازت حاصل کرے اس وقت جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک نہایت شدید ابتلاہ اور امتحان اور آزمائش کی کیفیت پیدا ہو گئی یوں سمجھیے جو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں غزب آزاب کے ضمن میں کہ جس قسم کا شدید امتحان مسلمانوں کا غزب اعزاب میں لیا گیا بالکل اسی نوعیت کا اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر نوعیت وہی ہے یعنی کیفیت وہی ہے کمیت اس سے کہیں بڑھ کر ہے یہ آزمائش کا مرحلہ مسلمانوں کے لیے آ گیا اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ آزمائش اب کن کی تھی ایک تو وہ سابقون النولود تھے رضی اللہ تعالیٰ مجمعین وہ تو آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نہ معلوم کتنی مرتبہ گزر چکے تھے ذرے خالص بن چکے تھے اپنے ایمان اور صداقت اور خلوص و اخلاص کا ثبوت بار بار پیش کر چکے تھے لیکن چونکہ اب جو صورت پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ صلیحدیہ کے بعد بھی کثیر تعداد میں لوگ ایمان لائے پھر فتح مکہ بھی اب ہو چکا ہے اس لیے کہ غزوہ موتا فتح مکہ سے قبل ہے لیکن یہ جو آپ رجب سن نو ہجری میں جب سفر آپ کر رہے ہیں تبوک کی طرف تو یہ تو فتح مکہ کے بعد کا معاملہ ہے تقریباً یوں سمجھئے کہ ایک سال سے چند مہینے کم ہو چکے ہیں فتح مکہ کے بعد اس کے بعد جو ریلہ آیا طوفان آیا ورایت الناس سید خلون دین اللہ افواجہ تو اب گویا کے مسلمانوں کی نفری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بالکل ابھی نئے نئے دائرہ ایمان میں داخل ہوئے تھے ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں سورہ حجرات کی وہ آیت جو ہے وہ صحیح صحیح ان کی کیفیت کی عکاسی کرتی ہے حالت علا رام و عام تو ملو ولاکن کو لو اسلم ولم ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے یا ہم نے اطاعت قبول کر لی لیکن اس مغال میں نہ رہوں کہ ایمان تمہیں حاصل ہو گیا ایمان حقیقی ابھی تک وہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس حوالے سے اصل میں بڑے پیمانے پر ایسے سب لوگوں کے لیے ایک اجتماعی آزمائش کا اہتمام ہے جو اللہ تعالی نے اس غزوہ تبو کی صورت میں کیا ہے اس لیے کہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ وقت کی دو سپر پاور جو تھیں اس وقت کی سپر پاور یہی تھیں سلطنت روما سلطنت کسرا تو گویا کہ ایک سپر پاور کے ساتھ بڑا ہے راستہ صابن اوپن حلل اعلان شدید گرمی کا موسم پھر یہ کہ طویل سفر شام کی طرف جانا ہے تبوک جو ہے وہ اندازہ کیجئے کتنا فاصلہ ہے پھر یہ کہ قہد کا عالم ہے رسم تھی ہی نہیں تمام ذخیرے جو ہے خوراک کے ختم ہو چکے تھے اب وقت تھا کہ فصل تیار تھی کھجوروں کی اور کھجور کی فصل کو بر وقت اگر اتارا نہ جائے تو وہ درخت کے اوپر ہی پڑی ہوئی ختم ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے اور اس وقت اگر مسلمان وہاں سے چلے جاتے ہیں سفر ظاہر بات ہے کہ فصل جو ہے کھجور کی ایسی نہیں کہ جس کو خواتین اتار سکیں لہذا گویا کہ اس فصل کا آئندہ سال کے لیے بھی رسد کا پیش بھی بندوبست ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے خوراک جو ہے وہ نہیں ہوگی اس لیے کہ اب اس فصل کو اتارنے والا کوئی نہیں رہے گا ساز و سامان کی شدید قلت رسد کی شدید کمی سواریوں کی انتہائی کمی اور یہ کہ وہ ٹکراؤ ہے سلطنت روما کے ساتھ تو یوں سمجھئے کہ آزمائش جیسا کہ غزبۂ اعزاد کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ باقاعدہ تصادم ہوا ہی نہیں چند صحابہ شہید ہوئے لیکن آزمائش کے لیے جو صورت پیدا کر دی گئی تھی وہ اتنی شدید تھی کہ قرآن مدید کے اپنے الفاظ ظلم ضلع شدیدہ حنال قبطلی المو ملون بہ ظل ضلع شدیدہ اور صورت حال یہ ہو گئی کہ دل جو ہیں بلیوں اچھل رہے تھے بلغت القلوب الحنا جرا بلون بلاہ تو پیش نظر یہی تھا کہ صاحب ایمان علیحدہ ہو جائے اور جن کے دلوں میں نفاق ہے روگ ہے یا جن کے دلوں میں کمزوری ہے ذوف ہے ایمان کی وہ معاشرے کے اندر سے طور پر سامنے آ جائے منافقین خاص طور پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے حتائی امید الخبی من الطیب تو معاملہ یہی تھا کہ امتحان لینا تھا امتحان ہو گیا حالانکہ دو بدو جنگ کی نوبتی نہیں آئی اللہ تعالی نے وکفل ماحول مومن القطال اللہ نے اہل ایمان کی طرف سے خود ہی جنگ کر لی اور دشمنوں کو بھگا دیا آندھی بھیج دی جھکڑ بھیج دیا جس سے ان کے خیموں میں آگ لگ گئی ان کے دیگیں چڑھی ہوئی الٹی اُلٹ گئی ایک جو ہے ہنگامہ برپا ہو گیا لہذا وہ اپنا محاصرہ اٹھا کر چلے گئے کہ صبح کو دیکھا تو میدان صاف ہے تو جس طریقے سے وہ معاملہ تھا میں نے ہی یہاں ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں روانہ ہوئے پندرہ دن آپ کا سفر ہے جانے کا پندرہ دن ہے آنے کا اور بیس دن آپ تبوک میں مقیم رہے ان بیس دنوں میں جو صورت معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہر کل پیچھے چلا گیا اپنی فوجیں ہٹا کر وہ واپس چلا گیا یہ ہے اصل میں ایک بہت اہم مسئلہ کہ ایسا کیوں ہوا ہے اس کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے اور میںرانوں کہ اس کی طرف لوگوں کی نگاہ نہیں گئی ہے یہ وجوبہ ہے کہ انتہائی تیاری اس نے کی ہوئی تھی پوری طریقے سے اہتمام کیا ہوا تھا ساز و سامان فراہم کیا ہوا تھا پھر کیا وجہ وہ پیچھے ہٹ گیا اس کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اسے یہ گمان نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس سے نفیس تشریف لے آئیں گے کیونکہ حضور کو وہ پہچان چکا تھا اس سے پہلے جو لشکر گیا تھا تین ہزار کا اس میں حضور نہیں تھے اس میں تو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اس میں تو زید ابن حارثہ حضرت جعفر ابن ابی طالب حضرت عبداللہ ابن رواحا اور تین ہزار مسلمان اور تھے حضرت خالد بن ولی سمیت حضور خود نہیں تھے اسے یہ گمان نہیں تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پیش قدمی کر لیں اس لیے کہ یہ بات یقین کے درجے میں ہے کہ وہ حضور کو پہچان چکا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں رسول ہے اور نبی آخر الزما جن کی خبریں ہمارے ہاں موجود ہیں وہ یہی ہیں چنانچہ کہا بھی تھا اس نے کلبی سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ صحیح ہے تو پھر جن کا یہ خط ہے ان کی حکومت یہاں تک پہنچے گی جہاں میرے قدم رکھے ہوئے اور اس پر جو ہے بڑا طوفان جو ہے اس کے دربار میں اٹھا تھا جو بتریت موجود تھے پیٹری آرٹس وہاں پہ جو ان کے مذہبی رہنما تھے اور بڑے بڑے سے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا شہنشاہ جو ہے وہ تو شاید اپنا دین اب چھوڑ دے گا تو ان کے جو ہے نچلوں سے بڑی چھو چھو کی آبادیں نکلنی شروع ہوئی تو بس وہی اقتدار اور وہی جو دنیا کے اندر جو غلبہ ہے اپنا ذاتی وہ ہے کہ جو پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ گیا ورنہ اس نے پہچان لیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ سے اب وہ چونکہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی ہے لہذا اسے معلوم تھا کہ ان کے ساتھ مقابلہ ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ چونکہ عالم انسان تھا جانتا تھا تو کا عالم تھا لہذا اس نے جو ہے وہ پسپائی اختیار کرنے میں عافیت سمجھ حضور نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے پیش قدمی رہی کی تبوک کے مقام پر آپ بھی دن نے مقیم رہے چنانچہ آس پاس کی بڑی بڑی بستیاں ایلا دومت الجندل اس کے رئیس آئے انہوں نے معاہدے کر لیے حضور کی یعنی تابے داری اختیار کر لی اور خراج اور جزیہ دینا منظور کر لیا بہرحال اس پورے علاقے پر دوبارہ مسلمانوں کا جو دبدبہ تھا اس کو پورے طور سے حضور نے ری اسٹیبلش کیا اور پھر آپ وہاں سے واپس تشریف میں آئے اسی کے دوران یہ بھی ہوا ظاہر بات ہے کہ یہ صورتحال ایسی تھی جیش انسرا اس کو کہتے ہیں سخت تنگی اور سخت جو ہے رسد کی کمی فاقوں کا عالم شدید گرمی کا موسم تو اس میں ظاہر بات ہے کہ منافقین کا نفاق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ بہت سے لوگ ان میں سے وہ تھے جو جھوٹے بہانے بنا کر جھوٹی قسمیں کھا کر پہلے ہی انہوں نے معذرتیں پیش کی اور وہ اپنے آپ کو رخصت اپنے لیے حاصل کر کے رہ گئے اور مدینے سے چلے ہی نہیں جو ان کے کچھ ساتھ گئے بھی مجبور ان کا بھی جو نفاق ہے ان کی کمزوری بھی کھل کر سامنے آ گئی کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ بغیر ازر پیش کیے ہوئے اجازت لیے ہوئے رہ گئے تین صحابہ جو صادق الایمان تھے ان سے بھی وقتی طور پر ظہف ایمان کا اظہار ہوا انہوں نے بھی غلطی کی اور بغیر کسی عذر کے اور بغیر اجازت لیے ہوئے وہ بھی رہ گئے ان کا ایک طویل معاملہ ہے بہت طویل قصہ ہے کہ جو احادیث میں آیا ہے اور بہت ہی سبق آموز ہے بار اس وقت کا ایک معاملہ جو ہے وہ میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ جب یہ بالکل گویا کہ چھانٹی ہو رہی تھی حتی امید الخبیثہ من پیے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں راستے میں پڑاؤ سفر کے دوران کہیں مقیم ہوتے تھے یا جب بیس دن آپ تبوک میں مقیم رہے تو پھر کچھ گفتگویں ہوتی تھیں بعض حضرات کی طرف سے تذکرہ ہوتا تھا کہ فلاں ہمارے جو ساتھی تھے وہ تو ہمارے گمان کے مطابق سچے مومن تھے مومن تھے کیا ہوا وہ کیوں ساتھ نہیں آئے یعنی ان کے بارے میں اب شکو کو شوہات جو ہے وہ ذینوں کے اندر پروان چڑھنے لگے کہ شاید وہ بھی مناسب تین میں سے تھے کہ جو ساتھ نہیں آئے تو اس پر ایک قول جو حضور کا ہے وہ بہت ہی سبق آبوز ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے اس لیے کہ دینی تحریکوں میں یہ مرحلے پیش آتے ہیں اس طرح کی صورتحال جو ہے سامنے آتی ہے اس کے لیے ایک ابدی رہنمائی ہے حضور کے قول مبارک میں دعو چھوڑو اس کے تذکرے کو بات مت کرو یا کوفی ہے خیمن فصول بےکم اگر ان میں کوئی خیر ہے تو اللہ انہیں تمہارے ساتھ ملا دے گا وہ آ جائیں گے شامل ہو جائیں گے غلطی ہوئی ہے تو عذر کریں گے استغفار کریں گے معافی مانگ لیں گے بہرحال اگر ان میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ساتھ شامل کر دے گا دوبارہ لا کر تمہارے ساتھ ملا دے گا وہیں یہ کو غیر ہو جانے کا اور اگر خیر نہیں ہے اگر شر ہے اگر نفاق ہے اگر روگ ہے دل میں فقط اراہ کو مطمامن ہو تو تم خوشی بناؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس سے راحت بخشی یعنی اس کی ایزا رسانی سے تمہیں بچا لیا اگر وہ ساتھ آیا ہوتا اگر اس میں شرط تھا اگر ساتھ آتا تو کوئی نہ کوئی فتنا اٹھاتا تو اللہ نے تمہیں ان کے فتنوں سے بچا لیا ان کی مذرت سے نجات دلا دی تو یہ ایک اصول کی حصے سے سامنے رہنا چاہیے کہ اپنے کسی بھی ساتھی کے بارے میں اگر کبھی کوئی ایسا سامنے طرز عمل آئے اس کی طرف سے تو یہی ہمارا ایک معاملہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا معلوم کس کا کیا عذر ہے کس کی کیا مجبوری ہے کس کے لیے کیسی شدید امتحان کی کیفیت ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو توبہ کی توفیق کا فرمائے اسلحہ کی توفیق کا فرمائے تو یہ الفاظ بہت اہم ہیں دعو فی فی ہے خیرم فصع ہے اللہ کم وئی یکر ظالق فقط راہ اللہ بحران حاصل یہی ہے اس غزو تبوک کا کہ اس میں مسلمانوں کی ایک بہت یوں سمجھئے کہ شدید آزمائش کی چھلنی میں سے گزار کر اور واضح کر دیا گیا کہ کون مسلمانوں کے جماعت میں منافقین کی حیثیت سے شریک ہے اب اس کے بعد آئیے ہمیں دو رکوعوں کا مطالعہ کرنا ہے اب اس نشست میں تو چند آیات ہی ہم پڑھ سکیں گے انشاءاللہ شاء اگلی نشست میں جو ہے ان دو رکوعوں کا اس لیے کہ صرف یہ پس منظر یہ سامنے ہو اور یہ کہ اصل جو تھی وہ آزمائش اور امتحان اس کی چھلنی میں سے گزارنا مقصود تھا ساری صورتحال اس کی ساری سختی ولفیل کچھ بھی نہیں ہوا جنگ ہوئی ہی نہیں کوئی جانی نقصان ہوا ہی نہیں مٹھ بھیڑ کی, کی صورت ہی پیدا نہیں ہوئی لیکن آزمائش ابتلا اور امتحان کی جو شدت تھی اس میں جس طرح سے کہ حتا یمید الخدیس امین قیب والی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے ارشاد ہوتا یادین مالکم عزاقیلقم ان شروفی سبیل اللہ تم اے ایمان والوں یا اے ایمان کے دعوے داروں تمہیں کیا ہو گیا ہے مالکم ازاقیلقم ان شروفی سبیر اللہ جب تم سے کہا گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں جیسا کہ میں نے عام لام بندی تھی اعلان عام تھا ہر صاحب ایمان کے لیے نکلنا ضروری ہے چنانچہ تیس ہزار کا لشکر حضور کے ساتھ بوب گیا ہے یہ نوٹ کر دیجیے جب تم سے کہا گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں اس ساقل قل تم تو تم زمین کی طرف دھسے چلے گئے تصاق اور اس ساقلہ ایک شخص بوجھل سا ہو کر اور ایسے ہو جائے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے پاؤں من من بھر کر ہو گئے چلنا دوبر ہو گیا تو معلوم ہوتا ہے ایک آسادی ایسی کیفیت ہے کہ انسان کو ایسا بوجھ محسوس ہو کہ اب نہ اٹھا جا رہا ہے نہ چلا جا رہا ہے تو تم زمین میں دھستے چلے گئے ارضی تم بال حیات دنیا میں نہ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو کیا تم نے اپنا چوائس کر لیا ہے کہ بجائے آخرت کے تمہیں دنیا مقصود ہے اور مطلوب ہے دنیا چاہیے حیات دنیاوی چند روزہ یہ تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہو گئی ہے آخرت کی ابھی زندگی کے مقابلے میں اب دیکھیں یہ انداز جو ہے یہ بڑا سرچنگ قسم کا ہے یہ سرچنگ کوشچن ہے اراضی تم بالحیات دنیا میں نہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہر شخص کو اپنے غریبان میں جھانکنے پر آمادہ کرتے ہیں کتنا دیکھیں اس لیے کہ بہرحال ہر درجے کے لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں وقتی طور پر کوئی ذوف لاحق ہوگے اب ارنہ بوبین صادق ہے ایسے بھی ہے کہ جن کے اندر لفاق ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب انسان اپنے غریبان میں جھانکے گا اپنے دل کو ٹٹولے گا تبھی اسے معلوم ہوگا میں کہاں کھڑا ہوں من قیم دریاؤں میں دی میں کس جگہ پر ہوں میرا مقام کیا ہے اسی قسم کا ہے اس, اس سے پہلے آٹ نمبر تیرہ جو ہم پڑھ چکے ہیں غزب فتح مکہ کے زمین میں اسی قسم کا سوال تھا اتقشا نہ ہوں فلاح کو کیا تم ان مکے والوں سے قریش سے ڈر رہے ہو کیوں تم اقدام کرنے میں پسو پیش سے کام لے رہے ہو اتقشاؤ ہوں کیا تم ان سے ڈرتے ہو فلاح و احق کو انتقشاؤ تو اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ اس سے ڈرو بالکل وہی انداز ہے اس وہی اور تم بھی حیاتی دنیا میں نہ اور یہ سوال ہر بندہ مومن کو ہر وقت اپنے سے کرنا چاہیے اس لیے کہ اصل فیصلہ کن بات یہی ہے انسان کے طرز عمل میں مقصود دنیا ہے یا آفرت ان میں سے کس کو آپ ترجیح دے رہے ہیں ایسار کا لفظ آیا ہے بل تو الحیات الدنیا دنیا وال آخرت خیر ہوں آپ تمہارے سارے امراض کا اصل سبب یہ ہے جو دینی امراض ہے تمہارے روحانی امراض ان کا سب کا سبب کیا ہے بلتو سرون الحیات دنیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو بل آخرت و خیر ہوں آپ کا حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے باقی رہنے والی بھی. تو اس کا تو ہر شخص کو ہر وقت اپنا جو ہے خود محاذبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میرا اصل مقصود دنیا ہے یا آخرت اور عظی تم بھی حیاتِ دنیا بناخرہ فمام متا الحیات دنیا سے لا آخرت اللہ کو جان لو کہ دنیا کی زندگی کا یہ ساز و سامان یہاں جو ہر جار آیا تھی اس کا مفہوم مقابلے میں آخرت آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان یہاں کا عیش و آرام جو کچھ ہے اللہ قلیل بہت ہی کم ہے نہ ہونے کے برابر اس کو دیر میں رکھیے کہ انگریزی میں اے لٹل اور دی لٹل میں جو فرق ہے عربی زبان میں قلیل دونوں کے مفہوم میں آتا ہے یہاں پہ دی لٹل دی لٹل انگریزی میں کہتے ہیں نہ ہونے کے برابر اے لٹل یہ کہ کچھ ہو تھوڑا سا ہو اگر تو جس چیز سے تقابل کیا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں بہت کم بولے کچھ تو ہو اور ایکٹل نہ ہونے کے برابر کر آدم تو یہاں وہ مفوم یہ دے رہا ہے فمام متا الحت دنیا فلاخر اللہ کلیم اللہ تنفروز کم عذاب علیم اللہ یہ معلوم ہوگا کہ در حقیقت یہ ان اور لا ان سے جمع ہو کر بنا ان لا ان اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تنفرو اللہ کنفرو اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں یا عزب اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا تمہیں دردناک سزا کا مدہ چکھائے گا وہ استبدل قومن غیر اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ابدی مشن ہے تا قیام قیامت رسول کی امت کی حیثیت سے تمہارے حوالے کچھ ذمہ داریاں کی جا رہی اگر ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے تمہیں ہٹائے گا اللہ لیکن بہرحال رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عمومی جو ہے بےسط عامہ جو ہے اس کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی امت درکار ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا کسی اور قوم کو لے آئے گا اور یہ ذہن میں رکھیے جب ہم نے سب سے پہلا درس جو تھا ازن کتال سے حکم کتال تک والے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی کچھ آیات کا مطالعہ کیا تھا تو سورہ محمد کے بھی آخر میں الفاظ آئے ہیں ان تطوع یس تبدیل قومن غیر اگر تم پیٹ دکھاؤ گے روگردانی کرو گے تو تمہیں ہٹا کر اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا یہاں پر بھی وہی الفاظ آئے ہیں مجھے سمجھ یہ کہ قتال کے مرحلے کے آغاز میں بھی وہ لفظ آئے اور قتال کے مرحلے کے اختتام پر بھی الفاظ آ رہے ہیں وہ استقبل قومن غیر تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا بلا تد الروح شَيَا اور تم اسے کوئی ضرر نہ پہنچا سکو گے اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے و اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ فقط میں سر و حملہ ہوں زخر الزین کفر اسان اگر تم آج ہمارے نبی ہمارے رسول کی مدد نہیں کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی پرواہ نہیں یہاں گویا کہ معذوف ہے اگر تم نہیں کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری مدد کے بغیر یہ مشن جو ہے پایا تکمیل کو پہنچے گا نہیں ہماری مدد شامل حال ہے ہر وقت ہماری مدد جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے اور اس کی ایک مثال دے دی اللہ تن اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو گویا یہاں محظوف الفاظ تو کوئی پرواہ نہیں فقد نصرہ اللہ اللہ نے تو ان کی مدد کی تھی اس اثر النظین کفر اسانی اسنین ازما فلغار جبکہ انہیں نکلنے پر مجبور کر دیا تھا مراد ہجرت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے مکے سے کافروں نے اور وہ دونوں تھے غار میں ثانی اسنین دو میں کے دوسرے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑا فضیلت کا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں ثانی اسلام و غار و بدر و قبر علامہ اقبال نے بھی حضرت احبو بکرے سے کی شان میں یہ بہت عمدہ مصرا کہا ہے ثانی اسلام و غار و بدر و قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت احبو ہیں تو ثانی اسلام ہو گئے پھر غار شور میں دو ہی تھے حضور تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر تھے تو آپ کو یا کہ اس کے ساتھ ہی ہے پھر بدر میں وہ جو ایک جھپڑی بنا دی گئی تھی ایک شب پہلے جہاں آپ نے طویل ترین سجدہ کیا اور دعا مانگی ہے وہاں بھی حضرت ابو بکر تھے جو تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے پہرا دے رہے تھے اور پھر قبر میں بھی تدفین کے لیے بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کی تدفین میں تو ثانی اسلام و غار و بدر و قبر اللہ کا انسروح اخرجہ الزینا فلغار اس یقون الصاحب لا تحظ اللہ مانا وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے اس سلسلے کو ہم اگلی نشست میں جاری رکھیں گے بارک اللہ لی وم فی قرآر العظیم و نفا نی ویا کم ول